نماز اللہ علیہ وسلم دا جنبش رارے را را را را خوشالی کے احتجاج خوشحالی خوشحال ہوتا رسول جابر نوردی کی بارائے نمازوں کو یہ تاثیریں نہ اندا کاٹ وہ دینا دیندا اہتاد ترین تقارین نو قالو بن زغائر و مابین دی کی چاہا او سب خزری تو کینے وی لو حضور کا سب کے یہ ایوبن بان میں حسد جو وہ پرد حاصل کو نہ آبل لو کلہ حال حوال رات زادہ تبیہ کو لیکن دا صحیح دا اور و دا دا سی. کی خبر دیوان یا دانا محمد یا مراد الطالعه دانا سوابانت اذن الله ونعماتك در این میں خیلی جانا دی گئی بندہ لا عمرات بنی پوری زری کجارا من مسجد قول انلی صلی الله خیری تمام سایه من غبار یادرنا حوالنا قالوا له هبک و لا بینه بین نظر و خاطر آمد رسید و ضروری هم کی ماثاقین ہندو سے دور اس کی کہ اگر حدا جنا علی میں پوے گا مر بھائی علی مہاتہ مقصد کے لیے نہیں سر سال میں قدر کو اور بکوں دوڑ لگاؤ کرنا بکرا کا مہارا بکرا کا جاکے نہیں سکتا زاکرہ وہ قوم دے تقدم اسلام کے نمد کے اسلام رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلا لا اور کرتا ہے تمام نا سی دینے بہت منا کر بہت منا کر کاک دا نوے ابن کام اقراکم اوے کہے ہم نے عمل کرے کر کر کر کر کر کر کر کر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 جمال قرآن اور جمی دی. یاد, یاد راسک اللہ انا ريننا نيتو تملوه انا رين بيخداك مو جون سول کرک فتمان دا وقعب ترح رتلامن شدیدن देव سره تیرانداس تاینده بيدي راپودن نا و تیرانداس لقد दुसरे में दिन سيدنا راهه ما تكلي خدا فرمان درين دي با او سرا تن وقان رجل سره به تیرن دغس جولي ولا شجابات ریکشنه کې جولي لغا شو یا جباب جو لی درش پہ پور اور صرح داوشنا و این کوش جو لی در نابوتلہت اور شرط نبی زہصمیاں سر کوں چھت نبی انصار یگوری قلم کا دباغا شے گزارت کہ کم جو اور گلہ پورا بوتلہ یا رب جل اللہ دی ابھی انتومی سال ز امور تکلیف سیما سی روا مارے کالو تو امام و خوب رضی اللہ عنہ تمہاری قالنا لا كان الله رباه السلام علیہ جب ہمارے جنت صرف خبردار تو دان تجوادی ہونا اور سعید بند موجود نہ زید بن سعید. سعید زید لیکن دام مرا سے مت یہ لی طور موجود نے بیان تھا میں سن تھی یہ علی احدین مشالال دی کو اللہ انکار غیث بین نے میرا شیطان او عشروں بشروط او پیو زبان بشارت کرش اللہ تعالی انزال د نور نہ نہزال عبداللہ عبد را دا اللہ ہوتا امرا علی بشار جنترے دام گریش بعد بادل آشرشرا أو اب دا دا دے کہ و, تو عادی و, و آب برد دی چی دے جنت اوراری ما دفعت نے سریچہ دعاء آیات ذکر مالک کرے یا دعاء حدیث داخل اور یاد کرنا دلوں میں معاملہ کرنا کتنا غریب سامان ان میں اور ان کا سمجھ ان کا ذمہ پرہ نہیں رجل اعلی والی اعظم دعاؤں مخ کے اسد خوش ہو۔ یعنی دعاجی اساد سے گندیدہ وہ هذا رجل من اهل جن منذورا قاداو تو توججس نتجوا لكي هما ستاردن كيسو غير هو وتم تو عضو سے اور بلسيشو پتیاس من بعد فقلت ان كاين دخلت الفاسدا فذل كل جماع ترنا وتن قالو دي قلوبن حاضر الجن ارجن ذا خبر رشت من سب مال كليب سندامي ذا سر جنن في قالو ذا سوازو بهسيت ماي بغين احد ين يقول ما لا علم بما خطت حاله قالا خبر يمكنهني ولا تقوا ما ان تاشیروا جو تو کہ ان کدک جری 18 ورشے ہم داویو جدا دا و زوحد سے کرے مزار دا داوری دا مشہور شہر بنے بار رایت الیان وا کو بلدا بزماد نبی رسال اللہ کی فقہ سوائل کوئی نبی رسال اللہ بیان کو وا کو دا و ریہ دکاننی پھر اوتین ماذا او نے درے ینزل خطف عاتان منصب ارسوا لي وسيفا خادم يا خادم راغ ونفث يابي من خلفي جمع جميع ذنوبنا قدني وبلجوبي ولا برقيت وقد لم حتى انتقي علىات برسل الذين باخذ بالارواح انتم ستقومون ولا منولا لكم فقل لي ما تويرون اذا استمت قرى فربما سكري بس تقص وين بينشن وين اعر بي يد يدا بالصلا سوى بقصوا دعوا قالوا ما بعت بين يسانت بقا دا اسلام, الاسلام دا کی دا اسلام دے. عمود جنت نہ ذا عبد الله بن سلام وهو جاء مع قبيله ذليم فقال له الخليفه اذا من المحم المحمى ادبنا لكن عبادا سلام وقال واذكم ترى من تفاء وياتيكم زعيمنا ما يقول لكنا شبابان جاءني بهذه الركه انا اريد اعطاء المدينه الله تبارك وتعالى فقال علاك الا تجو باصم كسيقا وتمر نراضي اذ بانو کی شاندا مقامات ومتورق ومتورق ومتورق ومتورق تو تصدیق بیاتن داخل مشادات کون کی چلی عظیم شان پور نے سبب نزول خود نبی علیہ السلام فی بیت الشریف فی بیت عظیم وجد دو خود نبی علیہ السلام ترجمان دروازہ ثم قال انک بعرض الرباب لہاب پاک نے کیسے میں بات ہے تو اللہ اس موقع کی وسیگی چے سد پار کریا خود سد نے کر دی کی الرباب لہاب پاک سد پار کے لیے لا کرنے کا ارجن چتو ین قرض فسطا به سليمان قرض و احد اد کا حنتا تہی دی کی بارد بسو اور ہم نے یا بارد اور بسو ہم نے قطن یا بارد گیا تھا ہا گا تو کی جاگا غریب بی کی شطر رشق یا بارد کو فراتا کو مجند وانا فین اوربان ان مکرون تشاغسل لاقون من نا ندر کا برابر صلی نہ اور کل کرنے جارہا ہے نہ کوئی بہرے بال فینور ابن نظر ابو داؤد وہاب ام شعبال بھی اسی گدہ و حالانکث حلق موجود نہ او دور رجی دوری سے سا تزاہ ساتھی خواب دوری سے چحائل فی الحقوق داولی دی داخلت کرو لما کن کو اسمعہو یزکرہا مابردلت نبیر صلی اللہ کی بار بار بیدا ذکر کولا دا پزیرات شم بار بار بیدا ذکر کولا امرہ الله ایو بشرا مرکرم نبیر سامتا اللہ سیدرہ ورکتی دیدہ بیبیتن من قصب ویو قمربانی ضرورت ناڈڑی مرگردر قصب ضرورت ناڈڑی م او تمہر گھر میں جڑے انا ميا ناجر قال <سؤال> ما هو دلائل دليل ما هو دار علاه خديجه بنت الازز دي بعدها اروع جزيره سبنكار سدريكار الرسول ما مروا من كل الدنيا قال اتنذا لي قالاتنا خمس ما نبي اماكنه طلعت وهي بالارض ان يكون عليك ما وراء خديجه امراهه قال بناءه ٹوکرے ٹوکرے میں کانت, کانت, کانت, کانت و کہانی وجميع له فضل تا جو كان وكان دي منها ولد جماهند بارداين اولاد سيدنا بي سنت سلام اني دوا داين مريم خطيا دامين ومالم ذاث حب سبب محبتنا اولاد سبب محمد ثم الزوج اور زوجي منها وردهم جماه شاندھی بنی شوری روی والے نہیں بدی کے شور ولا نہ سمسری والے دنیا کو نہ ہسڑواننے لگے وہ جوڑوں میں بسڑائیں گے گومرامت بسڑائیں گے کو صفائی میں بسڑائیں گے آج کے ب짓 نہیں ہے تو آٹھوں مڑا رہا ولا نہ ثوبیہ نکوڑ اور سانوں پنگوائے سا یا پتہ پتہ پتہ میں کہنے پڑا تھا مکان میں اگر انا مڑا او بری اذا هي اتكلام نے فضیلت قرچ طافات راج علیہ السلام ربها ومنني سلامات جو فزی معنی ذربنا ذربت دینا اسمار طرف نند جبريل نزول من كم الرب و مني وبشرها ببيت في الجنه ذیو گدی تپے بنگڑے ونے کی من کسبن عمر اور ڈرن اللہ کا وہ ہی وراثہ وقال اسماعیلتی وقال اسماعیل نے کلیہ پڑھنا ہے لیکن انشاء اللہ نبی رحمت اجادوهو حالا بیتل خورد و کد کو خلی پا پا را نه افتو خدیجه نبی رسول الله سلام پای ز کو あれ پا استظار خجا نیارا تابعاد ش دغی دوزن توازون سیدان د خدیجی ز کد اوی واز دی و امثال غ مشابیو تابع تذكر علی فمان دارا وی پی جان دو استظان تا چن کا نو استظان خدیجه وی پی جان را پیاد ش استظان د خدیجه زوجی سیدان تا غی کد اوی سے سو مشاریو فرقہ جی حالت دینا دینا یا پرتا حلی کی را را دینا فقال اللہ محالا یا اللہ پہ محالا حالت میں نہ جائے ہم راہ ذکر کے بولونا اگر اس رو کو وارا ارشاد کہ جڑا پھر تے جی اپنے کے آغاز رش دے کے گونیشہ کیڑا اس رو کو وارا سدی تو ورا شنا ہمرا اور شنا چاو اس رو کو وارا نہ کا کہ نشہ او ہلا کر دی عمرہ تے اسرے پر پیرا تے ہلا کا او ہلا کا شورا دے زمانے کی اور قد عبداللہ خیر من اللہ بعض سال ذکر پیدا اور قرات دین نے جنہ کنے ذکر کر پیدا نے سریا دےن راضی کنا سنائی کہ بابے رسول اللہ صلی اللہ اللہ بالحق اس قسم پر ما مرد بھی ما من امام داوڑے نے کنے کو برتا ہوں حافظ دار فضائل کبارہ آج چلا کہ متراں اور فضائل کبارہ دی کو مابند دی رواۃ و فجرۃ کی لا دے یہ دمواکا پر ہاسہ دی دا ماونہ پر ہاسہ دا تری صحبت پر ہاسہ دا اولاد پر ہاسہ دی رفیع ثابتے او دا کثرت این پر ہاسہ امم میں ثابتے ار فتقد بار نا ایں فجرش تے یہ دا کثرت نا اور تمہارا پر حاصل کرنے سے تک نہیں پھرے بعد ما اساس ما انصر در توری صحابت دور صحابہ ساتھ نہ طول صحابت در توری صحابت پر حاصلہ پندیش کر زبردست ہے وہ در توری پر حاصلہ اور قصہ دولت پر حاصلہ زین الدین صاحب تے وہ گینے بعد علم سر مارن کی جاری ہے جاری میں جاری